پر آ کر اپنی کشتیوں کو جلا دیا کرتے تھے لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے نہ مسجد آباد نہ دعاؤں کا معاملہ نہ عبادتوں کا معاملہ نہ اخلاق کا معاملہ نہ کوئی تیاری کا معاملہ پھر علامہ اقبال نے خود اپنی شکایت کا خود ہی نے جواب دیا اور کیا کہا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی کچھ نہیں خالی ہو گئے اس لیے بعد خاص طور سے یہ کروں گا کہ پچھلے ہفتے میرا عنوان تھا کہ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا کیوں بھائی اب تیاریاں خود کرنی پڑے گی حالات کا مقابلہ خود کرنا پڑے گا آج ایک دوسرے موضوع پر میں بولتے ہوئے پھر یہاں سے ٹچ کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ یقیناً حالات اتنے خراب ہیں کہ اس کو بیان کرنا بھی اب اچھا نہیں لگتا بلکہ اب تو ایسا بھی لگتا ہے کہ حالات کی خطرناکی کو اگر ہم بیان کریں تو کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ مسلمان کہیں ایسا سے کمتری کا شکار نہ ہو جائے دیکھو یہ بہت اہم پوائنٹ کر رہا ہوں کہ حالات کی خطرناکی کو اگر ہم بیان کریں تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ مسلمان احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے کیونکہ باقاعدہ ایک پلان ایک منصوبہ ایک سازش اس طریقے سے بھی چلائی جا رہی ہے کہ کچھ ایسی چیزوں کو چلایا جائے کہ جس میں مسلمان کا جو بہادری ہے ضرورت ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ ڈر اور خوف کا شکار ہو جائے اس لیے کہ میں مثال دوں گا کہ ایک شخص کو مارا جا رہا ہے غور سے سمجھنے یہ بات ایک شخص کو مارا جا رہا ہے قانون کے خلاف کام کیا جا رہا ہے انسانیت کی دھجیاں بڑائی جا رہی ہے بلکہ ملک میں حالات ایسے ہو گئے ہیں حالات ایسے ہو گئے کہ آپ دیکھیے انسانیت اتنی خطرناک انداز میں دم توڑ رہی ہے کہ ہمارے ضلع کا نام پھر چار دن پہلے پورے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر چلا ٹھیک ہے بھلے ہی کرنے والے ہم نہیں تھے لیکن انٹرنیشنل لیول پر ہمارے ضلع کا نام جیسے میں نے تیماپور میں کہا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج سے چھ سات مہینے پہلے مسلمانوں نے ایسی, ایسی آپس میں حرکت کی دی کہ ہم یاول گئے تو یاول کے پیائے نے ہاتھ جوڑ کر ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ مفتی ہارون صاحب ہم اتنا نہیں سوچ سکتے تھے جتنا گٹیا حرکت آج آپ کی قوم نے کی ہے کہ آپ ہی کے قوم کے مسلمان کا جنازہ اور مسلمان کے جنازے پر پتھراؤ کوئی رمیش پرکاش گنےش نہیں کر رہا ہے مسلمان کے جنازے پر پتھراو کر رہے ہیں مسلمان اور مسلمان کے جنازے کو دفنانے نہیں دیا جا رہا مسلمانوں کے قبرستان میں مفتی خدا کے واسطے اتنی گٹیا حرکت ہم نے کبھی نہیں سوچی تھی ہمارے خود کے دھرم کا معاملہ یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو ہم ساری دشمنیاں بھلا کر جو ہے اس میں شریک ہوتے ہیں لیکن مفتی صاحب میں نے تو وہ پی آئی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے کو اسلام کا کافی مطالعہ کیا ہے میں نے دیکھا ہے دیکھا ہے اور اس نے ایک مثال دی اور کہا کہ جو نبی منافق کا جنازہ پڑھانے کو تیار ہو گیا آج افسوس ہے کہ اس نبی کے ماننے والے ایک دوسرے کے جنازے پر پتھر پھینک تو یہ حالات مسلمان کے دوسری طرف کہ انسانیت کیسے ختم ہو گئی مر گئی کہ چار دن پہلے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر جلگاؤں ضلع کی خبر چلی کیا چلی کہ شراب کا ٹرک پلٹا کون سا ٹرک پلٹا شراب کا ٹرک پلٹا وہ ہندو بہن تڑپ رہی ہے اور تڑپ تڑپ کر انسانیت دم توڑ رہی ہے اور انسان اس شراب کو لوٹنے میں لگے گئے بہت خطرناک صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ اس لیے آج خاص طور سے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں آج جو میں نے ذہن میں سوچ کر آیا ہوں وہ اسی چیز کو سوچ کر آیا کہ یارو یقیناً انسانیت قدم ہو چکی ہے اور انسانیت دم توڑ رہی ہے ایسے ماحول میں آپ ساڑھے چودہ سو سال پرانا ماحول اٹھا کر دیکھیے کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے عرب کی ہسٹری عرب کی کہانی پوریے بتا دی ہے کہ ہاں ہاں انسانیت اس وقت بھی دم توڑ رہی تھی اور کیسے دم توڑ رہی تھی کہ انسان اتنا جاہل ہو گیا تھا انسان اتنا جاہل ہو گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے لگا تھا کابت اللہ کے پچھلے حصے میں یا غالباً وہ مغربی سمت میں آ جاؤ تو آج بھی وہ قبرستان موجود ہے حالانکہ ہر چیز توڑ دی گئی اس قبرستان کو بھی حالانکہ وہ روڈ اور ہائی وے سے ٹچ ہے اور اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش عرب حکومت نے کیا بہت ساری چیزوں کو تو ختم کر دیا ہم نے مکہ کا وہ میوزیم بھی دیکھا کہ جہاں پر وہ لکڑا بھی ہے جو نبی کے زمانے میں لگا ہوا تھا تو وہاں پر جو لکڑا رکھا ہوا ہے تو ہمارے گھمانے والے نے بڑی پیاری بات کہی بہت اچھا کہا کہ مفتی صاحب اگر یہ لکڑا آپ کے ہندوستان میں ہوتا تو نہیں سمجھا अरे कुछ समझ में क्या समझाना चाहू लकड़ा दिखता नहीं चारों तरफ से धागे समझ गया अरे समझ गया इशारा तो उसने कहा कि आज भी वो कब्रस्तान کہ جہاں پر زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا آپ سن کر تاج کریں گے کہ آج بھی وہ قبرستان اس پر بھی روڈ بنانے کی عرب حکومت نے کوشش کی لیکن جیسے ہی کچھ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حادثہ ہوتا ہے تو آج بھی صرف اتنا سا حصہ وہ آج بھی باقی ہے جہاں پر لے جا کر ہم کو دکھایا گیا کہ یہ وہی قبرستان ہے کہ جب انسانیت اتنی خطرناک جہالت میں زندگی گزار رہی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دے دے۔ وہ قبرستان آج بھی ہے اور یہ مثال کیوں دیا کہ آج کے حالات کو آپ دیکھیے کہ سالے چودہ سال, سال پہلے حالات ایسے تھے کہ انسان اتنا جاہل کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتا تھا انسان اتنا جاہل اتنا جاہل کہ تاریخ عرب کی یہ بھی کہتی ہے ہسٹری عرب کی یہ بھی کہتی ہے کہ زمین پر پڑا خون اپنی زبان سے چار جایا کرتا تھا انسان اتنا جاہل تھا کہ معمولی معمولی باتوں پر جھگڑا کیا کرتا تھا خون ہو جائے کرتے تھے اور تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ جھگڑا کس بات پر شروع ہوتا تھا جھگڑا اس بات پر شروع ہوا تھا کہ میں گاؤں کا سرپنچ میں گاؤں کا بڑا میں گاؤں کا مکھیا پانی کے حل پر میرے گھوڑے سے پہلے میرے اونٹ سے پہلے اس کے گھوڑے نے کیسے پانی پی لیا دس بارہ قدم اور پھر مرتے مرتے باق وسیعت کر کے جاتا تھا بیٹا اپنے گھوڑے سے پہلے ان کے خاندان کے گھوڑے نے پانی پیا تھا اس پر میں نے دس بارہ مار دیے لے آگے چالو رکھنا یا یعنی نہیں یہ ہسی کے انداز میں بول رہا ہوں میں لیکن آپ دیکھیے کہ یقیناً ایسا ماحول بن چکا تھا اور پھر آج آپ دیکھیے کہ انسان بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ درندگی آج ہو رہی ہے جو? جانوروں کے نام پر انسانوں کو مارا جا رہا ہے اس سے بھی زیادہ درندگی آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ساتھ لمبا چوڑا گڑھا کھودا گیا اور ان گڑھوں میں انسانوں کو زندہ دفن کیا گیا اور اوپر سے راکل ڈال دیا گیا اور راکل ڈالنے کے بعد میں آگ لگائی دی گئی اور بلڈو در سے اس پر مٹی بھی ڈال دی گئی یہ بھی واقعہ ہوا ہے اور کل کا پھر واقعہ ہوا کہ جن کو ہم رکشک کہتے ہیں جو ہمارے محافظ کے طور پر گورمنٹ جن کو باقاعدہ اپائنٹ کرتی ہے ان پولیس والوں نے مہاراشٹر کے سانگلی میں ایک ایسا خطرناک دردناک واقعہ پیش آیا یہ جھلکیاں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ مجھے کچھ کہنا ہے ایسا خطرناک واقعہ پیش آیا کہ بھلے ہی وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے اگر کسی ہندو پر ظلم ہوتا ہے ہم اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اور میں نے اس کو آج ڈالا کہ ساملی مہاراشٹر میں ایک ایسا ہوا کہ چھبیس سال کا انکت نامی میرا ہندو بھائی اس کو کسی معاملے میں گرفتار کیا اور پولیس نے اتنا ٹارچر کیا اتنا ٹارچر کیا کہ وہ کسٹڈی میں مر گیا اب کسٹڈی میں مرنے کے بعد معاملے کو رفا دفا کرنے کے لیے پولیس والوں نے اس کو دور لے جا کر اس کو زندہ جلا دیا اور پہاڑ کے نیچے پھینک دیا تحقیقات کے بعد پتا چلا تو پھر ان کو سسپینڈ اور گرفتار کر لیا گیا یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آج بھی انسانیت پڑھے لکھے دور میں اتنی جاہل ہو چکی ہے ایسا انسان درندہ بن چکا ہے بلکہ اگر میں لڑکیوں کے تعلق سے یہ بات کروں تو ہندوستان میں بڑے بڑے انداز میں ایک مہم چلی تھی کیا مہیم چلی تھی آپ دواخانوں میں جاؤ لیڈیز دواخانوں میں جاؤ جہاں لیڈیز کا معاملہ رہتا ہے آپ وہاں پر دیکھو ڈاکٹر کے کی کیبن کے باہر ایک پوسٹر لگا ہوگا جس میں لکھا ہوگا کہ حمل کا چیک کرنا اپرادھ ہے جرم ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے جرم ہے اور کیا تو ایسا ایسا ڈن گا لیکن وہیں پر اخبارات میں ایک خبر ایسی بھی چپی کہ ایک ماہر ڈاکٹروں کی ٹولی ایسی کہ جنہوں نے درندگی کی انتہا کر دی کہ وہ جب حمل گراتے تھے تو گرانے کے بعد میں ان کے دل اور دماغ ان کی درندگی کا آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے کتوں کو انسان کی اس لاش کو پلا یہ مثالیں بڑی اہم اہم دیتے جا رہا ہوں کہ انسان اتنا درندہ بن چکا ہے بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں نبی کے زمانے میں اگر لڑکیوں کے زندہ دفن کرنے کو ہم لوگ لکھتے ہیں ہم علماء بیان میں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ وہ زمانہ بڑا جہالت کا زمانہ تھا لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے لیکن اب میں آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ وہ تو جاہل تھے جہالت کا زمانہ تھا ہے نا لیکن وہ تو ایسے تھے کہ کم از کم لڑکی باہر آ جاتی تھی باپ پیار کر لیتا تھا ماں دیکھ لیتی تھی پھر دفن کیا کرتے تھے تم تو اتنے بڑے پڑھے لکھے جائل بن گئے ہو کہ اس کو دنیا میں آنے کا موقع بھی نہیں دیتے اور اسی ماں کے پیٹ کو اس بچی کے لیے قبرستان بنا دیتے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہ سب سارے کرنے کے بعد آج میرا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ یقیناً آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے آج بھی نبی کی زندگی کی لوگوں کو ضرورت ہے آج بھی جب ہندوستان میں ایک واقعہ ہوا کہ چلتی بس میں دن کی روشنی میں ایک ہندو بیٹی کی عزت لوٹی گئی تو مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ ودھان سبھا میں اور پارلیمنٹ میں کچھ ہندو لیڈر جو ہمیشہ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں ان ہندو لیڈروں نے ٹیبل ٹھوک کر یہ بات کہی تھی کہ اگر ان وارداتوں کو ان درندگی کے واقعات کو روکنا ہے تو اسلام کے قانون کو لاگو کرو یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے اور کس کا ہے جو ہمیشہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں مہاراشٹر میں ایک ہے اس نے بھی یہ کہا تھا ابھی ڈیڑھ دو مہینہ پہلے کہ اگر یہ گینگ رہے ہیں یہ لڑکیوں کی عزتیں لوٹے جانا اگر ان کو روکنا چاہتے ہیں تو مجھے پسند ہے وہ اسلام کا عرب کا قانون بلا دیا جائے آج بھی لوگ پیاسیں آج بھی بڑے بڑے لوگوں سے آپ ملو تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات سب سے بہتر تعلیمات ہے اس لیے آج صرف آخر میں ایک ہی اپیل کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں میرے جوانوں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اسلام کی سچائی اسلام کی صداقت اسلام کی حقانیت کو سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں میرے استاد محترم دنیا کے بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی جو حضرت حسین کے خاندان سے اور جب وہ خطرناک بولتے ہیں تو وہ کہتے بھی ہیں کیا کروں حسینی خون جو ربوں میں ہے نہیں سمجھا یعنی میں ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا کیا کروں تو مولانا سید سلمان حسینی سے ابھی دس گیارہ دن پہلے پوچھا گیا کہ حالات ایسے چل رہے ہیں اس کا کوئی حل آپ کی نگاہ میں ہے تو بڑا پیارا جواب دیا کہ اب تو بہت اچھا ہو گیا اب ظلم بڑھ گیا انسانیت جن توڑ رہی ہے اب اس کا حل ایک ہی ہے جو ساڑھے چودہ سو سال پہلے نگیلے لے کر آیا کیا تھا کہ اسلام کو زندگی میں لاؤ اسلام کی تعلیمات کو زندگی میں لاؤ اور پیارے آکا کی جو حدیث اور جو آیت قرآن آپ کی پڑھا میں نے وہ سمجھا کر بات کو ختم کروں گا کہ قرآن خود کیا کہتا ہے من فقد فاز فوزا عظیما <سلم> <سلم> یہ ہم نکاح میں پڑھتے بھی ہے سنتے بھی ہیں سنتے ہیں نا کیا مطلب کہ قرآن نے کلیئر اعلان کر دیا کہ کامیاب کون شخص ہے نا آج ہمارے ذہن میں بھی کامیابی کے الگ الگ نقشے بنے ہوئے ہیں ہے نا کامیاب ہو جس کا خود کا گھر ہو گیا کامیاب وہ جس کی دو تین دکانیں چل رہی ہے کامیاب وہ جس کے سارے بچوں کی سیٹنگ ہے نا ایسے نقشے ہیں نا سب کے دماغ میں الگ الگ انداز میں کامیاب وہ جو ایک دم ریٹائرمنٹ کے قریب آ گئے اور ابھی تک کے کوئی لفڑا نہیں ہوا میں یہ جو سنتا ہوں جملے اس کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا آدی ہوں تو کامیاب وہ لیکن سنو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ کامیاب وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب وہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس لیے اخیر پیغام یہ بھی دوں گا کہ آج اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے دنیا پھر تیار ہے اور سنو سو کی رفتار نہیں دو سو کی رفتار نہیں تین سو کی رفتار نہیں بلکہ آپ سن کر تعجب کریں گے پانچ سو کی رفتار سے اسلام پھیل رہا کتنی رفتار سے دھوم سے اسلام پھیل رہا لیکن ڈر ایک ہی لگ رہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ادھر اور ہم آپ بولیں گے یہ کیسی کا ڈر ہے، ہے یہ ڈر ہے کہ آج بھی ہمارے معاملات کو دیکھ کر صرف جمعہ کو لگتا ہے یا صرف رمضان میں لگتا ہے کہ واقعہ ہم مسلمان ہیں ورنہ ہماری اصل زندگیاں اصل کاروبار اصل معاملات شادیاں بیاہ رسومات منگنی ساری چیزوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سارے رسم و رواج ہم نے کس کے ہیں جنب جنب بولو جنب جنب جنب ارے بولو ارے بولو نا ہاں وہ کو لال دھاگا نیمبو باندھنا اپنا ہے وہ नहीं समझा है ना दूल्हे के हाथ में देना अपना है वो नहीं समझा फिर कट्यार में नींबू लगाना अरे बोलो ना अपना है वो टर्क को चलने से पहले दो अंडे लगाना अरे बोलो ना अपना है वो ईश्वर सारे कर रहा हूं کہ میرے بھائیو مجبوری ہے کہ ہم اسلام کی حقانیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں اس لیے پیارے آکا کی وہ حدیث جو میں نے خود میں پڑھا تھا اس کو سنا کر بات ختم کروں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا خیر الناس من ينفع الناس اے لوگو یہ پیارے آکا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر تم میں سب سے اچھا وہ ہے من ينفع الناس جو لوگوں کے لیے نفے کا سامان بن جائے غیر مسلموں کے لیے ہم نفے کا سامان بن جائے ہندو بھائیوں کے لیے ہم فائدے کا سامان بن جائے آج حال یہ ہے کہ ہم سے ہمارے اپنی پریشان ہے چاہے وہ پڑوس میں ہو چاہے وہ لین دین میں ہو چاہے وہ کاروبار میں ہو خیر اللہ جو بلاتا ہے بول دیتے ہیں ورنہ میں نے خود میں, میں تلاوت کیا تھا عقیرے کی بات قل کل احد لیکن وقت یہیں پر ختم ہو گیا اخیر اپیل کروں گا کہ یہ مسجد کی طرف سے میرے پاس ایک درخواست بھی آئی ہے جو حق کی بن جاتا ہے وہ اپیل کروں گا کہ مسجد اقسا اقسا اقصا اقسا اقصا، اقصا جو نام ہے یہ نام سن کر ہی بڑی خوشی ہوتی ہے ایک طرف خوشی ہوتی ہے کہ اسلام کا پہلا جو قبلہ تھا بیت المسد مسجد ہاں ان تمام ناموں سے یہ منسوب نام ہے تو یہ نام بڑا پیارا نام ہے ہم کو اس مسجد اقسا کے لیے بھی محنتیں کرنی ہیں جو آج دنیا کے یہودیوں ظالموں اور اسرائیلوں کے ہاتھوں میں ہیں لیکن ہماری مسجد مسجد اقسا جس کا نام ہے ہمیں اس کی بھی فکر کرنی ہے کیونکہ یہ مسجد ایسی ہے کہ جس کو کوئی الگ سے نہ کوئی کمپلیکس ہے نہ کوئی دکانیں ہیں نہ کوئی دنیاوی اعتبار سے ذریعے معاش ہے اس لیے میں آپ سے کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے رمضان میں بھی کچھ لوگوں نے وادے کی تھے وہ ابھی تک کے اصول نہیں ہو پائے آ نہیں ہی پائے ہیں اور جو لوگ ہر مہینے رقم دیتے ہیں میں اس سے بھی اپیل کروں گا کہ دیکھو یارو یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے گھر کی فکر کرے گا اللہ اس کے گھر کی فکر کرے گا تو مسجد افسا کے لیے میں اپیل کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہر مہینے دیتے ہیں وہ بڑھا کر پابندی سے دیں مانگنے کوئی آئے گا لینے کوئی آئے گا اس کا انتظار نہ کرے اللہ کے گھر کی فکر کریں کرے گے انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے جن حضرات نے سنتی ادا نہیں کی ہے وہ سنتی فوراً ادا کریں